مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد کر ہوگا مگر وہ جن سے تمہارا معاہدہ مسجد حرام کے پاس ہوا تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر کام رہیں تم ان کے لیے کام رہو بے شک پر اللہ کو خوش آتے ہیں